بخاری محبت و شاید یو کم صل سل راوڑی صحیح کہ تقرار از عدم اترار فتر رحال سے تفسیر مقرر پیدو غیر مقرر یو دیر تحریک او دوستر ملاحاں سے تفسیر مارا فتر وارد ودیر موصول مسنت ایرا رسول اللہ سے رسول موش پیدو آثار صحابو دی کرکی دیا بس حباہ مذر دیت وہاں بہتن نا معتن لی نسانی باوی محب کے غیر مالی نوشیت اہباز کے موسود فائن کی سازاب منقولہ منقولا بلاوت تملیکماگ نہ ہو ما ما ما مقصود اولا سواب اکرام برار اکرام بند ایدی جائے تو رسالہ معرفت کے مبسوط اولا ثواب یعنی ثواب لیکرام اگر شانین بلال رضوی فیض کے مبسوط اکرامی تن ہدیہ مقدر منقلاتہ كما یداو ما یبعثو شخص بذین پرغرض اکرام ایبک منقلات غیر منقرات کی رضی و بہبا تو امم ما شامل باب و کتاب کاروا ذکر کہی اب حرض نہ ہو نہ ذکر کہ نہ ذکر جرم ذکر کہی ربا جاپا نہ باپ نہیں فی مذافات مرادہ باقی کی رف جائز جائزہ فیض بارد اللہ بار لفظ رہا و نصف ان کے جائزے ہیں فیض بارد اللہ محل سرہاں لکہ محل کم نصف دے شئی یانسان مسلمات اہز دناؤ مسلمانانو لا تخکرن نا جانتن لجارتہا لکہ دنالہ قحفے پیشکے و عزید آج چیزوں نے ڈیر گھنی حکم آم دے سروں کا دے لا تخکرن نا جانتن لجارتہا لگا فرسن و تو باردی سے جارینہ ضررہ دا بنا ہزانہیت مبارکہ دا ہیدیے کی مامنید نے گنی بنا دا فاردفلی بنی دعون جارین امراد مخدیہ حضرت امراد مخدیہ ہمارا دار اللہ مطرد بشی تا تا تا تا ترند جارتن ہیدیتن مخدیہہا ورہو ماموری دنگنی او بند ہی دیئے را دا راچے کے خورجاری دا بری دا اگر تو سیدہ شاہ چی اندید و جنہ دی اعراض لکھے دیئے دے شرم دے او بے بری تو ورکا ماموری شاہی مقصد احداد قدیر من شاہد احسان پکار اگر تو مقدر شاہی والی نا تکرن جاہتون دینا مرات اگر مہدیات و دیمنا مرات مہداد لہو زمانہ مبارک کہ و عشاء ذابغض الناس لکبی و داد امام الدین کے جاری نہ अगर جا کی, کی, کی, کی اگر آب کی آب تحزیز جی محابت انها قادر وابن قطي ابن قطي عبد الله زم قذر ده و ان امرت ان كن نار من درين ثلاله ثم درال من مقصد مشتا ابن مشتا زين ديو میں ثلاث دہلہ جنہ دریم میں مشتا ضرب ضرب ایک مقرر مقررہ ثلاث ماہ جنہ تدوع دریم میں مشتا 2 شارین 30 ماہ میں شارین مقصود دار تمہیں تکل گان کی دریم میں شرم ذرے میں ذریعہ میں کیا ملتی نماز یذرے میں شغاتوز میں انتظار کا ان با نقتل بیاشتا بے ذم میں اشتا ذرے میں میں اشتا خطا ہے لیکن ذرے میں میں اشتا پی شہرن تین کو نور بر کرے ذمے سے ہر تا کے ذرے میں اشبرا وما او قيلت يا عباد الرسول الله رحم الله وبشرف قرونه النبي الكريم انها قرون صور وقد اخارتم ما قال ايتكم انتم به اوتكم شيء يوكفيكم ذات المعيشه تفارا انسان هو ما خفر الصادد محتاج استات المعيشه ما كان يشكم كم شيء يوكفيكم ذات المعيشه والزندگین فار الله سواء ذتور ذنا الله سواء اكثروا ما اتحاد واسود وما تغلیباً دے ارس و دان اتمر رنبارنز بذیر تفاقہ ہوگ وہ رتا محتاجی دی کجر بہو پڑی دفاع ہم بے بہوز کری اللہ انہو اتخانہ لے رسول درجمہ تباہم دا دے ات تحرید آلیہا فضل ہاو ات تحرید آلیہا حضر ابنی صلی اللہ علیہ وسلم نگاون جان دم سالنا کانتا ہمارا ایخوز من <سؤال> ہان <سؤال> نحونا پس کی مناسب جواب منشیا پوکھرے دعوت لاجبانی دعوت نہ کر دے نہ وما تناولت لنا شيء لا ذراين او كراء لنا عجب تو جواب کر لو ولا اود الى ذراعه جزات ذما تهدم کر کے داخل نہ ہے تاکہ کلم معلوم مرزاد اور سدی میں حاضر ہے شیطان تیبی کہ مر کر معلوم کے بدے اور ہبگی کر پر شادی کی ہے داخل نہ ہے وقال ابو سعيد مسوده فضلص سرور کی وقال ابو سعيد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم برسروارند اذ ربوني ماكم صحابہ معرفت کے ساتھ رساور اپا دا طلب دے بیت اذ ربوني ماكم صحابہ سوال دا مخي مخي دے بنیات تنیا مریم حضرت تنیا بغازانہ تنیا بہادران صلی اللہ علیہ وسلم جام کے پند بنوں کی سرور بیٹ کی یوسر ذکر معلوم میرا ذا زائد ہاں تعالی نام لیکن مهاجرین ممکن الہو ہم اکثر نو سو کی با عزت کی وہم دا اپنا وہم دے زندہ کی ذکر کرے دے سیدہ جلال انصار نو اماج ترتیب بازی کر کے اکثر واد کی جلا نزید تغنید ذکر کرئی اور بعضی تدریق دا ذکر کرئی مولانا رشید احمد کو ہی جوانا دا انصارنا اصلاً دا قسم چه رواتا کی راضی لیکن ساکین پھر محاجرین با ان حضبت محاجرین تا پھر حضبت سکونت ترا چیدیس و صدر اصلا پھر حاصل ہاں انصار نوار لیم تدریق دا ذکر کرئی چاہو او انصاریاں سنچ کی راضی مہاراجری یاد وہاجر مہارفت کر قال اللهم يا طبيب العالمين اللهم اغفر اللهم اذهب الخبثا وذهب الخبثا فغفر لنا ذنوبنا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم انا الى النبي صلى الله عليه وسلم انا الى وسلم انا اجيء الي فجاوي فتملى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيك اروع هو يا ترى فرجنا بلا بكني محمد بن جابر راجسو فندس سيريكي ذسو فكسبيكي لي ترشويتي सर्वसवाकी सर्वसवातेकी यन सवात नबी की اتوز سوالات اتوز پنچش زمو قوامادی کي بيان راست انا بي ادمين علي نبي صل الله عليه وسلم اها يا وادني نا جلاد نه بي پتاو ته لاني ري ورب العلوين يا كثر بالدبات بالدبات بالدبات باخذ النظرات وخبات وخبات صحیح رسول اللہ فقالا فقالا من عشان عام محطم محطم من ان خبرات خوشحالی منی جائز سرکو گرچار رام جائز دے نہ سواری منہ کی راشن حاصل کے موسوم تھے تھوڑے دن بھر تھوڑے دن بعد مان قبول هديه تقدير واخذنا حقوق ذاك جسكن جرا مت قبول انا دي فقوب ذا بابو او نبير زمرتيد تهدي لهذا ندير دي جانب يمين حظ اغلب وركي كانت وقع نكينا سي وكبل النبي صلى الله نبي قدرته امور هديت السيد بابان قبول هديه السيتي ارس باب ور باب قبول ال ترجمه ما قبول هديه السيد قريت تفسير خبصور آئی، آئی دا دا. دا دا. کار شریف پر تکلیف جی. حاصل نہیں کی دعوا خبور بسی مسجد مزید اگر کیجیے مسجد دا قربانی کی دا. اجیت بکان کا پھر جائز نہ قبول سید بلال نے ہمیں درخان میں یہ کلام حاصل کرائی دی وہ یہ کاہات الرحمن نار میں اتنا سبب نشم ملے انا جان نجات یہ لگا کہ کتاب اللہ تمک اور ان سے رسم لیکن مکی معزمی سمجھنے کی طرف وقال قوم مدوک کے قریب سے قوم ماور 16 فا خستا امین والا فاتح دعا بابات الحافظ بحان وغلالاللہ ویلک ریبیل اسلام تکناتے ہیں او فخزیحا یورن قال فخزیح لا شکو بیرئی لا شکوش مطلی شلال کی دیت شلال شب کیونکو فخزیح نبیرستہ یکن راگی چی دا فخزیح دیلکی شک نکو فخزیح لا شکو بیرئی وقبیلہو قلتو وعکر منہو فراکر دین اکرل قال لولی ویجو اکرل سب بے شک فا را لا تو میں نے سر کبھی اہل مصریوں کو دے کے جس کا کرا ہے وہ بس ہے قبول دراصل عقل والے کی انوار نور صلاحا مینور ام حسین ابو ایوب دادانا ہر تھلے بلمرہ دیو بلمرہ اور اپ مو بیواجی کولا اللہ رضوان علیه السلام ظاہر دے نا کہ نبی درادو سلام اعلی درذکر فلجارا کا فرمان مدات اصل قبول نسے صحیح دے وجہ کہا کہ ان ورمنم وحمیمن اور جندے قادم ہرند بال کتاب ابن الحق باں غدر چدا جندے امبلنور قاموا قولي راضي راضي القضاء بعد المخ يعني جواز قبول الهدايه جواز قبول الهدايه بنقضاده الى داد اما ما افنا... هي قبل اولا لللط او ذا بدل امر كورا للمراوت وجنورات انذا سبب تفاضل ومحبه وهذا تنير المضاده تنعبه تنعشان علينا ايتها ان الناس كانوا كانوا يغدوون يمشي تتبعونه اور علوان مکی ان الناس کان تحرون بالہدایہ ہوم یوما شا ہم کو بات سوچ کاو اور ان کاو میں فکل وداوس انو بد من منین ان ذا یکنو بتھلارے ک نبی یتبعونا یقتمونا بذلک الرزاد و القضاو تولو وا جنبی رسل محبت تی سڑی لی تر کاو ساہو کنے معنی رضا نبی رسال سلام دا دل تے ثبوت کو مل اورنگ <سؤال> اور <سؤال> <سؤال> لال ٹوپڑے کر کے نا آرے نبات تو گرا دا ماے رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شواقی میدان اختیارین دیندے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالشلی دیش ویدی سمجھی او پانچ سلام حرامن ماو کھلا تے حرام میں پدا وکی شک نہ چھنے حرام ونو کان حرام او کے علامات رسول اللہ صلی اللہ دا دا ابو دین یو سور اللہ زب دارگی محمد محتا کی کر گئی کا محتاج تبدیل تبدیل فضلات... قلت یہ دی مل تنور کے ذری صدقہ وہ تنور علیہ سن تین نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تین درجے دامے من یادہانی داغہ در ویا تا نا محمدین بچانا تا نا غندنا تا نا جو بچنا تا نا من قال تو له نو مرو ان قال منا جتین اورال انت دریا دریا لا نہیں نہیں پرقال نہیں کلام یہ دریا فاطکہ بہن مر ولالی منا تا تو دیا وہ دیا الہ درست فضیک الی یوجی نہ ویلا حق ماتو کے تسا ند چھ پوری دا صدا صدق وقر صدا پیدا اور قر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ دین پر صدا کرنگو وے دی دا ولا صدا قسم دین پر صدا پشنا ون نا ہجتن ادم کو میہ ہندے ترنا دا دریم پھکوں اوہ کیت یہ حکم چارو علاقے کا ثابت واقع درے دریم پھکوں یا نا تو دا ثابین ذکرہ پھم فقیر بار کے صدا پچھ والے مہدی کی غنی تا مجاز جائز دا دریم پھکوں یارہ تے پیارہ تے ثبوت بدلن دے سو جہروی بابدی نہ کہلا پئی او کرا ہا اسد کی جزوجی اوروی جوج ابدی زقدا شو اتے وئی مگر سنا دار چدا اب اب کو مغیث پر پدا ور کے غلامو او کہرون دروازے جن دوکスマ راجی جنم راجی جہرون راجی حنا پیش گئی او شوافی نو ر باظن پیش گئی اتنا زرانہ اس طرح نے جا کر نہ جو نہ وہاں بیان تک انا محمد قبول یہ دیے ان لا شان باث به يمناثيا میرے ہر شاپ کے سرحد محل محترے